شوت نے دوپٹ ہوئے کیسود محنت سنتی عہدہ حکم دہ مرخو کی حسن چکل وغیرہ مدرک اتیاس کی دار پیری <سؤال>